جنت اور مذکورہ دونوں باغوں کے سوا دو اور باغ ہوں گی آیت چھیالیس میں جن دونوں جنتوں کا ذکر آیا ہے اور جن کے نام بعض مفسرین نے جنت عدن اور جنت نعیم بتائے ہیں ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گی جو پہلی دونوں سے درجے میں کم ہوں گی پہلی دونوں عرش کے زیادہ قریب ہوں گی اور اللہ کے مقرب بندوں کو ملیں گی اور دوسری دونوں اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی اور ان دونوں کے نام جنت الفردوس اور جنت الماوا بتائے گئے ہیں ان دونوں جنتوں کے درخت بہت ہی گھنے ہوں گے اور ان پر ایسی ہریالی چھائی ہوگی کہ ان کا رنگ مائل بسیاہی ہوگا اور ان میں دو چشمے ہوں گی جن سے فوارے کی شکل میں پانی پھوٹ رہا ہوگا اور ان میں مختلف الواع پھل ہوں گی اور ان پھلوں میں کھجور اور انار بھی ہوں گے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ذکر خصوصی طور پر ان کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر کیا گیا ہے اور چونکہ جنت میں موجود مذکور نعمتوں کی یاد دہانی سننے والوں کو عمل صالح کی ترغیب دلاتی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے جنوئنز تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ